تو انسان کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے تو اس کے زور کو توڑنے کے لیے پھر روزے رکھا اس حدیث سے بات واضح ہو گئی اور وہ جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی میں صرف حوالہ دے رہا ہوں اور وہ ہے بخاری کی روایت صحیح بخاری کی روایت سلاس و تین اشخاص نے جن پر کچھ عبادت گزاری کا بہت غلبہ ہو گیا انہوں نے حضور کے ازواج متحرات سے جا کر پوچھا کہ آپ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں کتنی دیر سوتے ہیں اور جو حقیقت بتائی گئی اسے انہوں نے سمجھا یہ تو کم ہے ان کے اندازے سے بہت کم نکلا وہ انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا حضور تو معصوم ہے آپ سے نہ کوئی خطا ہوئی نہ ہوگی اور بالفرض بالفرض کوئی کو خطا کسی درجے میں جسے خطا قرار دیا جا سکے آپ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ پیشگی معاف کر چکا لہذا آپ کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے ہمارے لیے کافی نہیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا بالکل اپنی کمر جو ہے بستر سے نہیں لگاؤں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کبھی ناغا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں یہ نکاح وکا نہیں کروں گا اس جھگڑے میں اس کھکیڑ میں میں نہیں پڑھوں گا حضور کو اطلاع ہو گئی حضور نے انہیں تینوں کو طلب فرمایا اور شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایسے الفاظ کے جو بہت ہی غیر معمولی ہے خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے لیکن میری روش یہ ہے میری سنت یہ ہے میں نے شادیاں بھی کی ہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں آرام بھی کرتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں جتنی دیر چاہتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں نفری نہیں بھی رکھتا فمن رگے بانگ سنتی فل ایسا تو کان کھول کر سن لو جسے میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو اس میں بھی چونکہ نکاح کا معاملہ موجود ہے کہ ایک صاحب نے اپنے اسی رہبانی جو جذبات اور ان کے اندر ایک ابھر رہا تھا جوش اس کا یہی مظہر قرار دیا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا شادی بیاہ کے کھکیڑ کو مول نہیں لوں گا تو یہ بھی یہ ذہن میں رکھ لیجئے باقی یہ حدیث مبارک جو ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو بہت ہی واضح ہے ان نکاح من سنتی فمن لم یامر بسنتی سنتی فلح سمندی فتح زم وجوہ فندی ومن كَانَ نژات اول ان فلین کے يَجِدْ فَعَلَيْهِ یجید فَإِنَّ بسیا میں فن سو اور کما کا اللہ علیہ وسلم اب آئیے محرمات کون کون سی ہیں کن سے نکاح نہیں ہو سکتا پہلی آیت ولا تن کے مشرقات مشرق عورتیں جو ہیں گویا کہ وہ خارج کر دی گئیں مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وامت ان مومنت میں مشرقت ان کو اور ایک کنیز بھی اگر ہو مومنا وہ بہتر ہے ایک مشرقہ آزاد عورت سے خا وہ تمہیں پسند بھی آئے ولا کے ہل مشرقی نہ حتائی منو اور نہ ہی اپنی عورتوں کے نکاح کرو مشرق مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے وہاں بھی تھا حتائی من وہ مشرقات اگر ایمان لے آئے تو اسی لیے میں ارض کر رہا تھا کہ ایک وہ محرمات ہیں کہ جو ابدی نہیں ہے ایک خاص حالت میں ہے حالت شرک میں ہے تو حرام ہے لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو گویا کہ ان کے لیے ان سے نکاح حالات ہو جائے گا ولا عبد المومن الخیر امن مشرق ان ولاج اور ایک مرد جو غلامی کی حالت میں ہو لیکن مومن ہو وہ کہیں بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ رہا ہو دولت کے اعتبار سے وجات کے اعتبار سے حیثیت کے اعتبار سے الاد یڈون علمار و اللہ یڈ ال یہ وہ سب ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں مشرک مرد اور مشرک عورتیں اللہ بلا رہا ہے تمہیں جنت کی طرف بل مغفرتیں بھیجنی اور اپنی مغفرت کی جانب و یوبیہ نو آیات ہی اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں تو پہلا تو ہو گیا محرمات میں سے مشرک مرد مشرک عورتیں مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں یہ آئے تو تھی سورہ بقرہ کی دو سو اکیس اب ہے سورہ نساء کی آیات اس میں ولا تن کہ آبا کو منسا اللہ ماں کا سلف دیکھو نکاح نہ کرنا ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو سوائے اس کے جو ہو چکا اگر کوئی بات ہو چکی ہے تو وہ معاف ہے لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی ہے ایسی خاتون کسی کے نکاح میں تو اس کو طلاق دینی ہوگی فارغ کرنا ہوگا لیکن جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا اندہان فاحشتم و مختا یہ بڑی بے حیائی کی بات تھی اور اللہ کی بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے وسا سبیلا اور بہت برا راستہ ہے یہ عربوں میں رواج تھا کہ ایک شخص ہے اس کے والد کی فرض کیجئے آٹھ دس بیویاں تھیں اب وہ ایک ظاہر بات ہے وہ خود جو ہے وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے باقیوں کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے لیے جائز ہے حلال ہے زبردستی بھی اپنے گھر میں ڈالے رکھتے تھے نکاح بھی کر لیتے تھے تو اس کو پرانے مجید نے آ کر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا یہاں تک کہ باندیاں بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ والد نے یا دادا نے آبا کا لفظ آیا ہے کبھی ان سے کوئی تعلق جو ہے جنسی استوار کیا ہے تو وہ باندی جو ہے اب وہ حرام میں مطلب ہو جائے گی ایک شخص کے لیے اس زمن میں ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ بھی بیان ہوتا ہے لیکن میں اس کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد اب آ رہی ہے محرمات ابدیا حرمت علیکم کم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور ماؤں میں اب آ جائیں گے اوپر نانی دادی یہ سب جو بھی ہیں یہ محرمات ابدیا وہ بنا اور تمہاری بیٹیاں اور بیٹیوں میں پھر اس سے آگے نواسیاں اور پوتیاں یہ بھی انہی کے حکم میں وہ اخبار اور تمہاری بہنیں حقیقی ہوں یا سوتیلی ہو وہ اماتوں کو ممہاری پھوپیاں و خالاتوں کو ممہاری خالائیں وہ بناط الخے اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وہ بناتل اختے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھان جیاں وہ ام مہاتوں کو ملاتی ارزانہ کم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تھا رضائی مائیں وہ اخوات کو میں نے اور اسی رضائی رشتے سے جو تمہاری بہنیں بن گئیں۔ وہ ام مہات و نسائے کم اور تمہاری بیویوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں وہ ربائے کم اللہ سی کم اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پروان چڑھی ہیں یعنی یہ کہ آپ نے کسی سے نکاح کیا ہے اور اس کا پہلے کوئی اور نکاح تھا کہیں کسی اور کوئی بیوہ ہے یا متلقہ ہے اور پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے اور وہ آ کے آپ کے ہاں اب جو ہے وہ آپ کے ہاں پل رہی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں ربائ کم اللہ فی حجور کم منسائے کم اللہ دخل لیکن یہ ربائب جو ہے ان سے ہو تمہاری بیویوں سے جن سے تمہارا تعلق زنوشا ہوا ہو ہو سکتا ہے کسی عورت سے نکاح تو ہوا لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھا ہے تو پھر اس کے سابق شوہر کی جو بیٹی ہے اگر بغیر کسی اجتواجی تعلق قائم ہوئے اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ کہ وہ ربیبہ بھی حلال ہوگی وہ حرام نہیں فعلم تکون دخل تم بہندا فلادنا <عَلَيْكُم> میں بیان کر چکا ہوں ہلا ابنا کم الزین امین اسلاب کم اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلمی بیٹے ہیں منہ بولے بیٹے نہیں جیسے کہ حضرت زید ابن ہارسا کا معاملہ ہو گیا تھا وہ معاملہ جو سورہ اذاب میں تفصیل سے آیا ہے وہ ان تجماؤ بین الختین اور یہ بھی حرام کیا گیا تم پر کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو ایک وقت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے یہ بھی جائش نہیں اس کو حضور نے آگے بڑھایا ہے کہ دو عورتیں جو آپس میں خالہ بھانجیاں ہوں وہ بھی ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی یا جو پھوپی اور بھتیجیوں کا نشتہ آپس میں ہے پھوپی بھتیجی کا وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی فرما سوائے اس کے کہ جو ہو چکا ان اللہ حقان غفور الرحیمہ یقیناً اللہ تعالی بچنے والا ہے اور رحیم ہے اور فرمانے والا ہے اب اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ہے معاملہ محرمات ابدیا کا نہیں ہے ونبو صنعت منسا اللہ ماما و تحمانوں کو اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں وہ بھی گویا کہ آپ کے لیے حرام ہے اس لیے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے چاہے ان رشتوں میں نہیں ہے لیکن کسی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے فربت واقع ہو گئی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہل مام ملکت مانو سوائے ان کے جن کے تمہارے دہنے ہاتھ مالک ہو گئے کوئی عورتیں ہیں کافر ہے مشرق ہے یا یہ کہ وہ باندیوں کی شکل میں اب آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ کہیں مشرقوں اور کافروں کے نکاح میں ہے لیکن یہ کہ باندھی ہو جانے کی وجہ سے اب یہاں وہ حرمت ختم ہو گئی ہے ان کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے زن کا وقائم ہو سکتا ہے اوہ لکم ماورا لم تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں عورتیں جو بھی اس کے سوا ہیں میں نے اصل میں یہ پوری آیت آپ کو ان الفاظ کے لیے سنائی کہ کھلا میدان ہے یہ یہ ہے حرام جو حرام ہے اس کو معین کر دیا گیا باقی یہ کہ کھلا ہے میدان آپ اپنی جو, جو آپ کی طبی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لئے جائز راستے سے وہلکم ماورازم کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے یہ مہر کا معاملہ ہے محسنہ غیر مسافرین یہ ہے در حقیقت یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں اور یہ بار بار آئے ہیں اس صورائے مبارکہ میں نکاح کی قید میں لاتے ہوئے صرف اپنے شہبت رانی کے لیے نہیں یعنی نکاح میں اور جنا میں فرق یہی ہے عمل تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے آپ نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے کر اپنی حفاظت میں لیا ہے حسن کہتے قلعے کو قلعے میں لے لیا ہے محسنین انہیں قلعے میں لانے کے لیے گھر میں آباد کرنے کے لیے یہ نیت اگر نہیں ہے تو صرف اپنی شہوت رانی جو ہے یہ تو پھر یہ کہ کھلا معاملہ پڑا ہوا ہے یہ اگر معاملہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گا وہ زنا کی فہرست میں جائے گا محسنی نہ غیر مسافرین فمستمتعتم فاتوہ نہ ادورہ نہ فریضہ تو جو بھی تم ان سے استنتاح کرتے ہو فائدہ اٹھاتے ہو تو انہیں ان کے مہر ادا کرو اور اس کو فرض سمجھ کر ادا کرو ولاجناح علیہ کم فیما تراغ تم من مباد ان فریضہ اور کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی مہر کے معین ہونے کے بعد آپس میں رضامندی سے اگر بیوی بی اپنا مہر کو معاف کر دے جزوان یا کلیتن تو سے اختیار حاصل ہے ان اللہ کا نالیم الحکیمہ یقین اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا اس نے جو نظام تمہیں دیا ہے حکمت پر ببلی ہے وہ ملم يَسْتَطِعْ منکم تولن اب چونکہ حدیث میں بھی ذکر آیا تھا اب یہاں دیکھے قرآن میں بھی وہ ذکر آ رہا ہے اور یہ گویا کہ نکاح کی وسط کو مزید پھیلایا جا رہا ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص کے پاس مہر نہیں ہے اتنا دینے کے لیے کہ وہ کسی آزاد مسلمان خاتون سے نکاح کر سکے خاندانی خاتون سے خاندانی لڑکی سے اور اس کی ظاہر بات ہے کہ شہوت تو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے جنسی جذبات اس کے ساتھ بھی ہے ضرورت تو اس کی بھی ہے تو ایک اور راستہ کھولا جا رہا ہے ومن سفر منکم تولن ان یم کے حلم و صنعت علمات اور جو تم میں سے کوئی اس کی مقدلت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے خاندانی عورتوں سے فمیما ملکت اعمان یہ حسن کا لفظ دو معنی میں آتا ہے قرآن میں خواتین کے لیے ایک تو وہ عورت جو کسی قید نکاح میں ہے اسے ایک حفاظت حاصل ہے وہ ایک قلعے کے اندر ہے اسی طرح خاندانی عورت باندیاں ہیں یا ایسی خواتین جنہیں یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے اس کے مقابلے میں خاندانی عورت جسے خاندان کی حفاظت اور پروٹیکشن حاصل ہے تو اگر کسی کے پاس اتنی مقدرت نہیں ہے فمیما ملکت ایمانکمن فتحیات اکم المومنات تو پھر نکاح کر سکتے ہو تم مومن جو بانیاں ہے ہیں کنیزیں ہیں مومنا منفتیات اکم المومنات و اللہ عالم ایمان کم باقی یہ کہ کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقی ایمان تو سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے مراد ہے مسلمان جو عورتیں ہیں باندیاں ہو تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فن کے ہوں ہن تو ان سے نکاح کر لو ان کے جو مالک ہے باندی ہے تو اس کا کوئی آقا بھی ہے اس آقا کی اجازت سے اس لیے کہ پھر اس آقا کو حق نہیں رہے گا اس باندی سے تمکتوں کا اس سے وہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس کی اجازت سے وہ کسی اور مسلمان کے نکاح میں آ چکی ہے چاہے وہ کسی غلام کے نکاح میں آئی ہو چاہے کسی آزاد کے نکاح میں آئی ہو تو اب تعلق جو ہے اس آقا کا وہ اختیار برقرار نہیں رہے گا بے عزن اہل ہند نہ وہ ہن ہن بال معروف اور دو انہیں ان کے مہر معروف طریقے پر محسناتن غیر مصافحات پھر وہی الفاظ آ گئے یہ بھی ہو اپنے قید نکاح میں لانے کے لیے ان کو اس یہ اسٹیٹس دینا ہوگا کہ وہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں یہ نہیں کہ محض صرف چھپی یاریاں کرنے والی ولا متخذات اقدان اس کو کہتے ہیں یہ چھپے تعلقات جو ہیں خفیہ قائم کر لینا تعلق فیضاء الحسنہ فین اطنا بفاحشت انف عال ہند نہ نسبا موسنات العذاب۔ اب چونکہ ان بانیوں کو کنیزوں کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں تھی لہذا ان پر جو ہے اگر وہ کہیں بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر سدا نصف رکھی گئی ہے پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں کسی شریف فوج کا ارتکاب کریں تو ان پر آدھا عذاب ہوگا ان کے مقابلے میں کہ جو خاندانی عورتیں زانے کا لیبل خشت آنا تھا من کو یہ اجازت تمہیں دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اوپر تنگی کو محسوس کریں ایک شخص ہے جیسا کہ حدیث میں آیا تھا جس کو مقدرت نہیں ہے کہ کسی آزاد خاندانی مسلمان عورت سے وہ نکاح کر سکے نہ تو اس کا مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ اس کے نان نفتے کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق فراہم کرنے کے پوزیشن میں ہے اور پھر یہ کہ ایک تو اس کو حدیث کے اندر ہدایت کر دی گئی کہ روزے رکھو تاکہ تمہارا یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ مسمین ہو جائے اور کسی غلط راستے پر تم نہ پڑو لیکن ایک مزید رعایت یہ کر دی گئی کہ باندیوں سے اگر نکاح کر لو کنیجوں سے نکاح کر لو تاکہ تمہارا یہ جذبہ جو ہے اور تمہارا تقاضا بھی پورا ہو سکے لیکن یہ ہے کہ ان سے بھی پر نکاح کا رشتہ قائم ہوگا وہ ان تصبر خیر اگر تم صبر سے کام لو اور قریضوں سے نکاح والا معاملہ چونکہ ان کا وہ اخلاقی معیار نہیں ہوتا تھا انہیں وہ خاندانی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی تھی لہذا یہ دوسرے درجے کے نکاح سے اگر اپنے آپ کو روکے کے رکھو تھامے رکھو وہ ان تصبر خیر الرقم اللہ, اللہ غفر اگر تم صبر کر سکو اپنے آپ کو تھامے رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے اب آگے چلیے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جملے میں ارض کر رہا ہوں کہ پرانے مجید میں جو احکام شریعت آئے ہیں سورہ بقرہ اس کا یوں سمجھئے کہ بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ ہے پھر یہ آئلی قوانین تفصیل سورہ نصا میں آئے ہیں لیکن تکمیل جو ہے شریعت اسلامی کی وہ سورہ معیدہ میں ہوئی ہے۔ سورہ معیدہ میں اب آگے چل کر ایک رعایت اور ایک گنجائش اور پیدا کی گئی مسلمانوں کے لیے عنوان وہی ہے مست وہ نکاح کا راستہ کتنا کھلا رکھا ہے جائز راستے سے قضاء شہوت جو ہے اس کی کتنی سہولت دی گئی ہے چناچے ایک اور اجازت دی گئی کہ غیر مسلم لیکن کتاب اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو یہ سورہ معاہدہ کی آٹ نمبر پانچ ہے ال یوم الحکومت بات مسلمانوں آج کے دن جب کہ تمہاری شریعت مکمل کی جا رہی ہے تمہارے لیے تمام حلال چیزیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی اور اس میں مزید کیا اضافہ کیا گیا و تام الزین ابوت الکتاب اخل الکم و تام ہل اہل کتاب کے ساتھ تمہارے لیے یہ سہولت ہے کہ ان کا کھانا تم کھا سکتے ہو ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے حلال ہے اس سے مراد کیا ہے یہ کوشر میٹ کا جو معاملہ چلتا ہے یورپ میں اور امیرکا میں ظاہر بات ہے کہ جو لاٹرنگ ہو رہی ہو وہ جھٹکے کے انداز میں وہ تو حرام مطلق ہے وہ تو مردار کے حکم میں آ جائے گا لیکن ذبح بھی اگر کر رہا ہے کوئی ہندو ذبح کر رہا ہے کوئی مشرق ذبح کر رہا ہے تو وہ زبیات بھی جائز دے رہا البتہ یہ کہ اہل کتاب میں سے اگر یہودی اور عیسائی اگر ذبح کریں گے تو وہ گوشت جو ہے ہمارے لیے حلال ہو جائے گا اس کے بعد فرمایا جس کے لیے کہ اس وقت یاٹ کر رہا ہوں ولمخ صنا تو اور خاندانی عورتیں مومنا ولب صلا من الزین اوت الکتاب اب قبل اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں خاندانی خواتین اہل کتاب کی بھی جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی اس کے بارے میں البتہ ذرا سا نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ خیال تو یہ ہوتا ہے میرا اپنا گمان بھی ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحیفے ہیں صحف ابراہیم ہے ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے لیکن اہل کتاب جو ہے اصطلاح فکری اعتبار سے وہ صرف یہود اور عیسائیوں پر اس کا انتباہ ہوگا کسی اور پر نہیں اس لیے کہ یہ تعین ہو چکا ہے اس کا نبی رکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہلے کتاب کون ہے نسارا اور یہود البتہ اس میں جو آج کل کے حالات میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ جو رعایت ہے یہ رعایت تو موجود رہے گی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو رعایت دی ہے اس کو ختم کر دے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے. کہیں کوئی تحدید حضور کی طرف سے اگر آ تو بات اور ہے جیسے کہ میں نے ابھی ارض کیا دو بہنوں کا ذکر کیا قرآن میں وہ ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی حضور نے خالہ بھانجی اور پھوپی بھتیجی کو بھی بہنوں کے ڈمرے میں رکھ کر ان کی بھی حرمت کا فیصلہ کر دیا تو یقیناً وہ تو ہوگا معاملہ لیکن جہاں پر ان میں سے کوئی چیز نہیں نہ تو قرآن کے کسی حکم کو قرآن کی کسی دوسری آیت میں منسوخ کیا ہو نہ ہی اس کی کوئی تحدید جو ہے وہ سنت کے ذریعے سے ہوئی ہو تو وہ حکم ہمیشہ برقرار رہے گا تو جواز تو آج بھی موجود ہے پورا کا پورا لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جہاں مسلمان غالب تھے اور یہودی اور عیسائی مغلوب ہو چکے تھے یوں سمجھیے کہ اس وقت تہذیب جو ہے غالب تہذیب مسلمانوں کی تھی غلبہ دنیا میں مسلمانوں کا تھا آج صورت حال یہ ہے کہ وہ غالب ہیں اب مغلوب ہے اس اعتبار سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اجازت برقرار رہے گی لیکن جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص وقت میں یہ قطع ید کی سزا ثابت کر دی تھی یہ نہیں کہ منسوخ کر دی حالات ہیں حالات کی وجہ سے اس کو اندر جو ہے تعطل پیدا کر دیا گیا سزا معطل ہو گئی اسی طریقے سے کوئی اسلامی ریاست یہ قانون بنا سکتی ہے کہ آج کے حالات میں مسلحت کے خلاف ہے کہ مسلمان عیسائی عورتوں یا عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کریں یہ قانون بنایا جا سکتا ہے وقتی طور پر اس لیے کہ مسلحت کا تقاضہ ہوگا وہ گویا کہ ایک جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کی حیثیت سے کسی ایک خاص وقت میں مصلحت کے تحت جو ہے کسی ایسی چیز کے اوپر کوئی کنزل لگائی جا سکتی ہے لیکن اصولی اعتبار سے یہ قانون برقرار رہے گا لیکن یہاں بھی دیکھیے وہی الفاظ آئے کہ یہ بھی جو نکاح کیا جائے کسی کتاب یا خاتون سے تو فرمایا اضا آتے ہیں تو ان کو بھی بہر ادا کرنا ہوگا محسنین غیر مسافین اولا متخی احدان انہیں بھی قید نکاح میں لانا مقصود ہو وہ جو خاندان کا ایک مضبوط ادارہ بنانا مقصود ہے وہ پیش نظر ہو نہ یہ کہ محض شہوت رانی جو ہے وہ مقصود ہو نہ یہ کہ چھپی اور خفیہ دوستیاں اور یاریاں لگانا مقصود ہو یہ دونوں چیزیں اس اجازت سے علیحدہ رہیں گی وَمَنْ يَكْفُرْ بل فَقَدْ فقط عَمَلُهُ اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا یعنی دعوی ایمان کا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو گویا کہ ایمان کے ساتھ کفر کر رہا ہے زبان سے ایمان کا مدعی ہے لیکن جو عمل ہے اس کا وہ اللہ کے حکم کے خلاف اگر ہے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے عمل اعتبار سے وہ کفر ہے وہ یکفر بل ایمان فقت حب تملخ اس کے سارے عمل حق ہو جائیں گے وہ ہوا فل آخرت من الخاصرین اور آخرت میں وہ انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا ابھی یہ مضمون جاری ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں ابھی اس کی ہم تکمیل کریں گے بارک اللہ علی ولا کم فل قرآن العظیم و نفا دی ویا الحکیم